اللهم صل على محمد وعلى آل محمد و معين الله اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین نے سمجھنے کے لیے نہایت آسان کر دیا ہے اگر کوئی اس کو سمجھنے کی کوشش کرے سمجھنا چاہے تو اس کو بہت جلد اللہ رب العالمین اس قرآن مجید فرقان حمید کی سمجھ عطا فرماتے ہیں لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش وہی وہ بندہ کرے گا جو اس کو پڑھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابن کاب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اسی طرح شہید مسلم میں آتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سوال کیا قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے بارے میں کتاب و میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا صحیح مسلم کتاب و سیام بابن نہیں انسو میں لمن لیمن بہی حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو اور کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقرا قرآن قرآن پڑھ ہر مہینے میں کہتے ہیں میں نے کہا انی کو بات میرے اندر قوت ہے طاقت ہے اسے اس زیادہ جلدی پڑھ سکتا ہوں فرمایا فق ہو فی عش رینا لیلا بیس راتوں کے اندر اندر قرآن مجید ختم کر لے مکمل تلاوت کر لے کہتے ہیں انی عجیت و قوتن. زیادہ پڑھنے کی میرے پاس قوت و طاقت ہے آپ نے فرمایا فقراہ چلو زیادہ قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو سات دنوں میں مکمل قرآن مجید فرقان خمید کی تلاوت کر والا تازد آزادی کا اس سے زیادہ نہ پڑھیں سات دنوں میں کم از کم قرآن مجید ختم ہو اور زیادہ سے زیادہ ایک مہینے میں تو حکم دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن مجید کو ایک مہینے کے اندر پڑھ زیادہ جلدی پڑھنا چاہتا ہے تو ایک ہفتے میں پڑھ لے اس سے زیادہ نہیں جلدی تھی پڑھنا تو جو کم از کم مقدار قرآن مجید کی تلاوت کی وہ ایک سپارہ اوسطن بنتا ہے روزانہ کا زیادہ سے زیادہ اس سے کام بھی پڑا جا زیادہ بھی پڑا جا سکتا ہے تو بہرحال حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو ایک مہینے کے اندر پڑا جائے لیکن آج کل ہماری صورتحال وہ بڑی عجیب و غریب ہے لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی مکمل قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے سارا سارا, سارا سال گزر جاتا ہے پرانے مجید فرقان حمید کی تلاوت مکمل طور پہ نہیں کی جاتی جبکہ معلوم ہے سب کو کہ جس کام کے کرنے کا حکم دے دیں اللہ رب العالمین یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے کرنے کا حکم صادر فرما دیں وہ کام فرد اور واجب ہوا کرتا ہے تو کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ مہینے میں ایک مہینے کم از کم ایک مرتبہ مکمل قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا اہل ایمان پر فرض ہے لازم ہے اور جب تک مسلمان آدمی قرآن سے ایسا تعلق نہیں بناتا اس وقت تک یہ قرآن کو سمجھنے کا کیا سوچے گا تو اس لیے سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اس قدر تلاوت کی جائے کہ بندہ زیادہ بھی لیٹ ہو تو مہینے میں ایک بار قرآن مجید فرقان حمید کی مکمل طور پر ضرور تلاوت کر لے اس سے اگلا مرحلہ جو قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کا ہے تو وہ پھر اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے کھولے گا اور کام اس کے لئے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ تو اللہ رب العالمین نے بہرحال قرآن مجید کو سمجھنا اہل ایمان کے لیے صحیح درست نیت رکھنے والوں کے لیے بڑا ہی آسان اور سہل بنا دیا ہے تو بہرحال قرآن مجید کی تلاوت کے آداب میں یہ بات تو آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ باوضو وضو ہو کر اس کو چھونا چاہیے پکڑنا چاہیے اس سے قبل تلاوت سے تعبظ پڑنا چاہیے اب قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی صورت ہے صورت الفاتحہ اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی تمام تر سورتوں کی پہلی آیت ہے سوائے سورہ توبہ کے ہر ہر سورت کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے سورہ توبہ کی پہلی آیت وہ برا من اللہ سے شروع ہوتی ہے سورہ طبہ وہی اس کی پہلی آیت ہے ایک ہی سی دلیل بسم اللہ کے ہر آیت ہر صورت کا حصہ ہونے کی وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی شخص سے پوچھیں کہ سورہ براعت سورت الفاظ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں لکھی گئی باقی سب صورتوں کے آغاز اور شروع میں ہے یہاں پہ کیوں نہیں لکھی گئی تو ایک سادہ سا مسلمان آدمی بھی جس کو دین کے بارے میں زیادہ علم نہ ہو بداحطن وہ یہی جواب دیتا ہے کہ جی اس کے آغاز میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی لہذا نہیں لکھی گئی تو کیا مانا باقی صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوئی ہے اس لیے لکھی گئی ہے تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی ہے تو اس وقت وہ صورت کا حصہ اور جز بنی ہے اس کی ایک آیت بنی ہے اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تمام تر صورتوں کے آغاز میں شروع میں جہاں جہاں لکھی گئی ہے وہ ایک آیت شمار کی جائے گی اور اس کو ایک آیت سمجھا جائے گا گو کہ ہمارے ہاں مساحس کے اندر جو نسخے تاج کمپنی وغیرہ والے شاعر کرتے ہیں وہاں یہ اہتمام نہیں کیا گیا اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک آیت شمار نہیں کرتے اہل عرب ان کے ہاں یہ رواج اور طریقہ کار تھا لیکن اب آہستہ آہستہ وہ بھی چھوڑ گئے ہیں لیکن سورہ فاتحہ کے آغاز میں بسم اللہ کو وہ ایک مستقل آیت مانتے ہیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما نے مصحف الامام ابکر رضی اللہ تعالی عنہ کے جمع شدہ مصعف سے جو نسخے لکھوائے اور ان کو امصار میں شہروں میں آفاق میں بھیجا تو اس وقت نہ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پر اعراب لگتے تھے نہ ہی نقطے لگائے جاتے تھے نہ ہی آیت نمبر لگائے جاتے تھے گول تا یا نقطہ یا دائرہ لگایا جاتا تھا جو کہ آیت کے ختم ہونے کی دلیل ہوا کرتا تھا تو بعد میں آہستہ آہستہ تائ مدبرہ کو خوبصورت دائرے کے اندر بدلا گیا اور پھر آیات کی ترقیم بھی لگائی گئی اب بھی کئی ایک مصاحب میں آپ دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کے آغاز میں لکھ کے آگے گول دائرہ لگا ہوتا ہے لیکن آیت نمبر ایک وہاں پہ نہیں لکھتے تو جو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مصاحف آفاق کی طرف بھیجے تھے ان میں سے ایک مصحف اس کی لوگوں نے وہ سکائن کر کے کاپی تیار کی ہوئی ہے اور انٹرنیٹ کی دنیا پر بھی وہ موجود ہے وہاں سے اس حقیقت کو بڑی اچھی طرح سے دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آیت سمجھا اور شمار کیا ہے یہ لنک ہے ایک یہاں پر بھی وہ مصحف کا ایک نسخہ پڑا ہوا ہے سافٹ ویئر کی شکل میں ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھا جا سکتا ہے بہت بڑا ہجم کا تھا یہ بہرحال مقصد یہ ہے بات کرنے کا غرض یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید فرقان حمید میں تمام تر سورتوں کی پہلی آیت ہے سوائے سورہ توبہ کے اور یہ ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتی رہی ہے سورت کے آغاز میں سورہ براءت اور سورہ توبہ کے شروع میں نازل نہیں ہوئی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو محض دو صورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے لکھی جاتی ہے ان کا دعویٰ مردود ہے اور باطل ہے کیونکہ ہر انسان سورہ برات کے آغاز کو جانتا ہے کہ سورہ توبہ کہاں شروع ہوتی ہے سورہ انفال کہاں پہ ختم ہوتی ہے سب کو معلوم ہے سب جانتے ہیں حالانکہ درمیان میں بسم اللہ نہیں بھی لکھی گئی تو اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف فرق کے لیے لکھی گئی ہوتی اور اس کے بغیر فرق معلوم ہونا ناگزیر ہوتا تو یہاں پر بھی ضرور لکھی جاتی وہاں پہ لکھی گئی ہے جہاں پہ نادل ہوئی تھی جہاں پہ نئی نادل ہوئی وہاں پہ نئی لکھی گئی اور صحابہ کرام کے اقوال بھی موجود ہیں اس بارے میں صلف صالحین کے اقوال بھی موجود ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ما بین دفاطعینی کتاب اللہ دو گتوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ کتاب اللہ ہے آج کل تو سورتوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں آیتوں کے نمبر بھی لکھے جاتے ہیں رقوب منزلیں احزاب ربو نصف سلس یہ بھی لکھے جاتے ہیں اس دور میں یہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا صرف اور صرف غیر منقوط عبارت ہوتی تھی اعراب کے بغیر ہوتی تھی حجاج بل یوسف نے آ کے پھر اعراب لگوائے تھے تو کتاب اللہ کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید کے مصحف کے ساتھ اور کچھ نہیں لکھا جاتا تھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت بھی درج کی گئی یہ بطور علامت نہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نمازوں کے دوران سرن پڑھنا جہرن پڑھنا یہ دونوں طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور و منقول ہیں جہرن پڑھنے کی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود نہیں ہے صرف شرن پڑھنے کی دلیل وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے تو جس کی وجہ سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری پڑھنا درست ہی نہیں ہے جبکہ ان کی یہ بات پت غلط ہے کیونکہ جہرن پڑھنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جیسا کہ سور نبی داؤد اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ احادیث کا مطالعہ اور اشتقرا کرنے سے یہ بات نظر آتی ہے سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بالعموم بس اوقات جہرن کر لیا کرتے تھے جاہر کرنے کی روایات کم اور سرن پڑنے پڑھنے کی زیادہ دستیاب ہے لیکن انکار دونوں باتوں میں سے کسی کا بھی نہیں کیا جا سکتا دونوں ہی درست ہیں طریقہ کار دونوں ہی ٹھیک ہیں دونوں کو اپنانا چاہیے وقتاً فوقتاً بلکہ اگر کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پہ لوگ جہرن بسم اللہ پڑھنے کو معیوب سمجھتے ہوں یا ان کو پتہ ہی نہ ہو تو وہاں پہ ضرور جہرن پڑھنی چاہیے اور جہاں پہ ماحول ہی جہارن پڑنے کا ہو تو وہاں پر کبھی کبھار سرن بھی پڑھ کے دکھانی چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن رحیم پڑی گئی ہے بہرحال سرن پڑی جائے یا جہرن پڑی جائے سورہ فاتحہ کے آغاز میں جب تک بسم اللہ الرحمن رحیم نہیں پڑی جائے گی سورہ فاتحہ نامکمل ہوگی اور جس بندے نے سورہ فاتحہ نامکمل پڑی نماز کے اندر تو گویا اس نے سورت الفاتحہ نہیں پڑی کیونکہ سورت الفاتحہ سب اے مسانی اور آنے عظیم ہے اور اس کی سات آیات پوری نہیں ہوتی تو جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا سورہ فاتحہ کے آغاز اور شروع میں جس رکت کے اندر بھی اس شخص کی وہ رکت نہیں ہے اس کو وہ رکت دوبارہ پڑنی پڑے گی اور اٹھ کے اس کو وہ رکت کو دہرانا پڑے گا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لا صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بفاتحہ تلکتاب جس بندے نے سور فاتحہ نہیں پڑی اس کی نماز نہیں ہے آج کل کچھ لوگوں نے یہ تاج کمپنی بغیرہ والے جو چھاپتے ہیں انہوں نے قرآن مجید میں سراط اللہ دینہ ان امت علیہم ایک آیت اور غیر المغدوبی علیہ ولعین کو دوسری آیت شمار کیا ہوا اور بنایا ہوا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ترقیم نہیں لکھی اور اس کو ایک آیت پہلی آیت شمار نہیں کیا تو یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ سراسر ریاستی ہے اور ظلم ہے ابھی تک بہرحال ان کے اندر یہ ضرورت تو پیدا نہیں ہوئی کہ آیت ختم ہونے کی علامت گول دائرہ سراط اللہ دینا ان امتا علیہم کے بعد لگا دیں یہ جرت نہیں ہوئی ابھی تک جو ایک متفق علیہ امت کے اندر معروف قاعدہ اور اصول ہے کہ جہاں پر آیت ختم ہوتی ہے وہاں پر گول تا یا دائرہ لگایا جاتا ہے تو وہ دائرہ لگانے کی جرت آج تک کوئی نہیں کر سکا شاید ہماری سستیوں اور کاہلیوں سے فائدہ اٹھا کر آئندہ دور میں کوئی بندہ یہ بھی جرت کر لے کہ وہاں پر دائرہ لگا کے اور دائرے کے اندر آیت کا نمبر لکھ دے آج کل چھوٹا سا وہ پانچ لکھ کر اوپر توئے لکھ کر چھوٹی سی ایک کلامت نیچے آیت نمبر چھ اس کے لکھ دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی خیانت ہے جو کہ کی جا رہی ہے قرآن مجید فرقان حمید کو تبدیل کرنے کی سازش ہے جو کہ اللہ رب العالمین ہر دور میں ناکام کرتے آئے ہیں اور یہ ناکام نامرادی ٹھہریں گے اس اعتبار سے جو قرآن مجید فرقان حمید خادم الحرمین شریفین ملک فہد بن عبد العزیز علیہ آل سعود نے چھپوایا اور مجمل ملک فہد الطبا اس کی طرف سے جو شاع شدہ ہے انہوں نے ہمت کی ہے جرت کی ہے کہ واضح طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پر پہلی آیت لکھی ہے آیت کا نمبر لکھا ہے اور پھر انہوں نے بہت شاندار کام یہ بھی کیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جتنی بھی آیات ہیں آیات کے اختتام پر جو متاثرین نے علامات لگائی تھی وقف عدم وقف وقف لادم وقف جائید وقف ناجائد کی وہ ساری کی ساری انہوں نے اڑا کے پھینک دی ہیں ختم کر دی ہیں کیونکہ گزشتہ درس میں آپ سن چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہر آیت پر وقف فرمایا کرتے تھے دو آیتیں تین آیتیں چار آیتیں یا زائد اکٹھی پڑنا بغیر وقف کیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو کچھ لوگوں نے آیات کے اوپر وہ علامات لگا کر ایسی کہ جن کا معنی ہے کہ وقف کرنا یہاں پر جائز نہیں دو دو تین تین آیتوں کو ملا کر پڑھنا فرض اور لادم قرار دے دیا تھا ہمارے ہندی تباہ کے جتنے بھی قرآن مجید فرقان حمید کے نسخے ہیں ان سب کے اندر یہ ایپ موجود ہے آپ کو ہر آیت کے آخر پر کوئی نہ کوئی علامت ملے گی بسوقات وہ اوقات لازم کی علامت ہوگی بس اوقات وقف جائز کی ہوگی بس اوقات وقف ناجائز کی علامت لگائی ہوتی ہے مثال کے طور پہ وہ سورت ہے سورت الا سب حسم ربی کا اللہ اس کے بعد بھی ادب وقف کی علامت دی ہوئی ہے اللہ جی کا اس کے بعد بھی یہ علامت ہے اسی طرح تین چار ایتے اکٹھی ادب وقف کی علامت لگائی ہوئی ہے اور شعور یہ دلایا ہے کہ یہاں پر ٹھہرنا وقف کرنا جائز نہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیات کو ملا کر پڑھنا وہ ثابت نہیں یہ بھی بہت بڑا علمیہ ہے جس کی طرف عموما ہم لوگ توجہ نہیں دیتے ہماری اپنی ہی کمیاں کوتاہیاں اور سستیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سستیوں کو اور کوتاہیوں کو دور کرنے اور کمیوں کا اضالہ کرنے اور ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے پھر یہ بات یاد رہے کہ قرآنِ مجید فرقان حمید کی اللہ تعالیٰ نے ترتیب کچھ ایسی بنائی ہے اس کا اسلوب کچھ ایسا رکھا ہے کہ اس میں فن شاعری کو تھوڑا بہت دخل محسوس ہوتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ادبا کا دور تھا شاعری کا دور تھا تو ان کے اسلوب کے مطابق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا جس طرح موسا علیہ السلام کے دور میں وہ جادوگروں کا زور تھا تو ان کو موج ویسے دیے جو جادو سے مشابہت رکھتے تھے لیکن جادو باطل اور ان کے موج دات برحق تھے عیصیہ علیہ السلام کے دور میں اطبا کا چرچا تھا دور دورہ تھا اور بڑے طبیب ہر قسم کے پائے جاتے تھے بڑے مسیحات ہے اللہ تعالیٰ نے عیسا علیہ السلام کو ایسے موج دیئے دیے کہ ان کی اقلے بھی دنگ ہو کے رہ گئیں اور ان کی طب کے ساتھ ملتے جلتے ہی موجود دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ شعر و ادب کا زمانہ تھا تو وری کے زمانے میں الہ العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید فرقان حمید کا جو موجا کیا اس کے اندر بھی کچھ اسی قسم کا اسلوب اپنایا جو کہ فن شاعری کے ساتھ کچھ نہ کچھ میر کھاتا تھا لیکن دنیا بھر کے تمام تر بڑے بڑے نامور شعرا وہ بیچارے ان کی عقل دانگ رہ گئی اس جیسا کلام نہیں لا سکے اور کہنا پڑا کہ یہ شاعری نہیں ہے یہ کچھ شاعری سے بھی بھڑ کے کوئی آگے کی چیز ہے کوئی فن لطیف ہے جو کہ شعرا اور ادیبا اور بڑے بڑے دانشوروں کی دانش سے بھی دور سے گزر جاتا ہے قریب بھی لگتا تو جس طرح شعر کے اندر بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شیر کا ایک مصرا پورا جملہ ہوتا ہے بس اوقات شعر کے دونوں مصرے ملا, ملا کے ایک پورا شیر مل کر ایک پورا جملہ بنتا ہے اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شیر کی غزل یا نظم یا قطعہ یا ربائی وہ پوری کی پوری مل کر دو یا تین جملوں پر مشتمل ہوتی ہے جبکہ اشعار کی تعداد اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے ایسے ہی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا حساب ہے بس اوقات آیت پر بات مکمل ہو جاتی ہے بس اوقات ایک آیت میں دو تین جملے ہوتے ہیں دو تین باتیں ہوتی ہیں بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آیت نہیں دو ایتوں پر بات پوری ہوتی ہے اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کئی کئی آیات ملا کر ایک جملہ اور ایک بات پوری ہوتی ہے مکمل ہوتی ہے پھر اس کی سمجھ آتی ہے جب تک دس بارہ آیات کی تلاوت نہ کر لی جائے اس وقت تک پتا نہیں چلتا مثال کے طور پہ جن صورتوں کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں تو ان کا حال آپ دیکھ لیں کافی <حِجر> ساری قسمیں اٹھا کے اور پھر کافی ساری آیات میں ان کو منقسم کر کے اللہ تعالی نے بات کو مکمل کیا ہے تو بات مکمل ہو چاہے نہ ہو جہاں پر آیت بنائی ہے مقرر کی ہے اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر وقف لازم ہی لازم ہے رکنا فرض ہی فرد ہے واجب ہی واجب ہے وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور آپ کی خلاف ورزی کا جو الزام ہے وہ قاری پر تلاوت کرنے والے پر آئے گا ہمارے یہاں تو ماحول کچھ اور بنتا ہے نا کہ جب وہ قرآۂ کرام وہ پانچ ساتھ آتے اکٹھی ایک سانس کے ساتھ پڑھیں اور جتنا لمبا سانس وہ اتنے زیادہ عوام خوش ہوتے ہیں تو یہ طریقہ کار بھی بڑا عجیب و غریب بن گیا ہے جس کے اوپر نظر کرنے کی ضرورت ہے اور قرآن مجید فرقان حمید جو کہ عبرت کی کتاب ہے اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اپنی آنکھوں کو کھولنا چاہیے چلے جائے کہ صرف مقابلہ حسن سوت اچھی سے اچھی آواز نکالنا اور ایک دوسرے سے زیادہ لمبا سانس کھینچنا اور لوگوں کو سنانا اور اس پر دادیں وصول کرنا یہ کام شروع کر لیا جائے تو یہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالی نے عدل کیا ہے اس سے وہی مقصد حاصل کیا جائے تو آج ان اسی پر ہی کرتے ہیں تو اگلے ہفتے سے شروع کریں گے سورہ فاتحہ اور اس کے متعلق جو دیگر مسائل ہیں تو اس کو ہم انشاءاللہ شروع کریں گے اب کسی بھائی کا اگر کوئی سوال ہے تو وہ بائک پہ آئے